اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے اور ہم نے اسبن مریم کو کھیلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روسے اس کی مدد کی تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش ناؤ تکبر کرتے ہو تو ان ان باق میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو